کس دو میں دیکھ ختم آمَنَ رَسُولُهُم نَبِيُّهُمُ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَمَا نُفَوِّضُ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قام قومه عن الثل في عساق الحجر فانبجست من خزنة عشرة عيلا فدعلم كل أناس مشربهم وذللنا عليه الغمام وأنزلنا عليه علما والسلوى قلوم تيبا فيما رزقناهم وما ذلك لا ولكن كانوا أنفسهم يدلون آپ <سؤال> کہہ دیجئے کہ اے سارے انی رسول اللہ کو بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف جمی عنزی تم سب کی طرف لہو ملک السماوات وہ جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے لا الہ الا اللہ ہو کوئی نہیں معبود سوائے اس کے ہی و یمی وہی زندہ کرتا ہے وہی مار دیتا ہے فعمن باللہ فسیمان لاؤ اللہ اللہ کے اوپر وہ رسول نبی اور اس رسول اور نبی پر القومی جو کہ امی ہے اللہیوم نب اللہ وہ نبی امی جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر و کلیمات ہی اور اس کے تمام کلمات اور کتابوں پر وبیو ہو اور اس کی اتباع کر لاء الکم تحت دون تاکہ تم ہدایت کرو اس سے پچھلی والی حیات میں ذکر ہوا تھا کہ مصلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی فلاں نصیب فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قبول ہو گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں کہ, رسول النبی علمی تورات کہ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ہاں لکھا ہوا ہے تورات اور نبی کریمسم کے بارے میں تو نبی کریم اسلم کے اس پچھلی والے حیات میں صفات بیان کی گئی کہ وہ رسول ہوں گے وہ نبی ہوں گے عمی ہوں گے یعنی اللہ درس نے بتایا تھا کہ عمّی ہونا ان پڑھ ہونا عام لوگوں کے لیے عیب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے پڑھا لکھا نہ ہو اور وہ اتنی حکمت کی بات ہے اور وہی کی بات ہے آسمانوں کی بات ہے قیامت کی بات ہے آخرت کی بات ہے وہ لوگوں کو بتائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز تھا اور پھر آگے اس صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے گا اور نہیں علمکر کرے چیزوں کو حلال بتائے گا پاک کو حلال گا اور خبیز چیزوں کو حرام ٹہرائے گا اور جو لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں اور جو قید اور زنجیریں ہیں ان کی وہ ہٹائے گا اور اس کا بھی تسکر رکھے تھا کہ بھلے اسرائیل جو ہیں وہ یا کہ پی زمانے کے لوگ اگر کوئی گناہ کرتا تو وہ عضو کاٹ دیا جاتا تو بھائی اس کی اس طرح قبول نہیں ہوتی مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھی اور بہت ساری چیزیں لاس درس موضے کو ان کا ذکر ہوا تھا اور پھر آگے نبی کریم اسلم کی عظمت بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے اوپر انسانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی عزت کریں گے یا ضرور ہو ورنہ سرو ہو آپ سے اسلام کی مدد کریں گے وقت اور اتباع کریں گے عنوری لما جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے یعنی کتاب قرآن کی اتباع کریں گے تو وہ لوگ فلاں پانے والے ہیں تو یہ تو ابھی پچھلی آیات میں جو پچھلی کتابوں میں ذکر ہوا تھا ان لوگوں کے لیے بتایا گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ, اے میرے نبی یا رسول اللہ علیہ کہ اے تمام لوگوں میں آپ سب کی طرف رسول بنایا گئے ہوں جمیا سب کی طرف اللہ اس اللہ کا رسول ہو جس کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی ہے لا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبوت کو خاص کیا ہے پچھلے امبیا جتنی بھی آئے تو وہ کسی قوم کے لیے آئے کسی قبیلے کے لیے آئے ایک وقت میں کئی کئی انبیاء آئے سورہ یاسین میں بھی وہ ذکر ہے کہ ایک نبی آیا اور اس کو قتل کر دیا پھر دوسرے نبیا آیا اور اس طریقے سے مطلب کہ انبیاء ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیا جو ہے وہ آتے تھے اس طرح تو ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے مصعلی السلام کو بنی سعید میں بھیجا گیا یوسف علیہ السلام کو یقوب اللہ کو سارے بنی سعید میں آئے اور اس طریقے سے صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ویلا سمود خاں صالح اور ویلا شعیبہ شعیب علیہ السلام کی نبوت صرف مدین میں تھی اس طرح امبیا جو تھے ایک قبیلے یا خاص جگہ کے لیے خاص وطن کے لیے خاص علاقے کے لیے محبوض تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عام بھی ہے اور تام بھی ہے سب انسانوں کے لیے اور قابل نبوت ہے آخرت تک آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کیونکہ پہلے نبی وفات پا جاتا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو مبوس فرماتے تھے لیکن نبی کریم خاطم البین اللہ نبی آبادی میں خاتم النبی ہوں میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا نبی کریم وسلم کی نبوت جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے ساری دنیا کے لیے ہے اس وقت وہ جگہ ڈسکور ہوئی تھی یا نہیں جیسے بعد وہ کہتے ہیں کہ امریکہ تو نبی کریم وسلم گئے نہیں تو وہ کیسے لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نبوت عام ہے اگر علومسم نہیں گئے تو آج اسلام وہاں تک پہنچا ہوا ہے مسلمان وہاں گئے ہیں نبی کریم اللہ کا پیغام پہنچایا ہوا ہے کیونکہ نبی کریم اللہ نے اپنے آخری خطبے میں حجرت کے موقع پر یہ کہا تھا کہ شاہد بلائے کہ میں نے اللہ کا دین آپ کو پہنچا دیا ہے سل صاحبہ نے کہا کہ بے شک پہنچا دیا ہے تو فرمایا کہ جو شاہد ہے یا موجود ہے وہ جو غائبین ہے جو بعد میں آئیں گے ان تک یہ دین جو ہے وہ پہنچا ہے اس وجہ سے نبی کریم علیہ وسلم نبوت کو سارے انسانوں کے لیے عام قرار دیا گیا اور یہ نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ وہ اللہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے جس طرح چاہتا ہے سارے انسانوں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ زمین و آسمان بےمین سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ اور مٹھی میں ہے یعنی کتنی بڑی وسطیں ہیں افلاق کی اور یہ مطلب کہ اس کسی نے شیئر بھی کیا تھا کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ کتنی بڑی ہے ایک انسان جتنی جگہ گرتا ہے اس کے مقابلے میں اربوں خربوں ٹائپ یہ زمین بڑی ہے پھر اس سے بارہ لاکھ گنا سورج بڑا ہے پھر اس کے بعد جو ہماری گلیکسیز ہیں وہ کتنے کروڑوں گنا بڑی ہے اسے اس طرح کئی سارے مطلب کہ اس طرح اور گلیکسیز ہیں وہ اس سے بڑے ہیں تو اتنی وسیع کا اور پھر ایک آسمان دوسرا آسمان ان کے درمیان جو اسپیسیز ہیں وہ سارے سماوات مکمیات میں بے مینی وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں سارے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے رسول ہیں جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور جو زمینیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں پہاڑ اور دریا اور ساری چیزیں اور نبی کریم اسلم نے فرمایا کہ میرا, میرا پیغام میری نبوت کا اعلان جس کو بھی پہنچے وہ یہودی ہو یا مثرانی ہو آنے والی امر میں سے کسی کو بھی پہنچا اور وہ ایمان نہ لے آئے میری اوپر تو وہ جہن میں جائے گا سے جو آج کل یہ جو پہلا ہوا ہے کہ جی ہوا عیسائی ہے تو کیا ہوا امینیٹی کے لیے تو کام کر رہا ہے نہیں امینیٹی کے لیے کام کر رہا ہے اس کا سلا اس کو دنیا میں مل رہا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی صلاح نہیں ہوگا جب تک اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اور نبی کریم صلی وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا مطلب کہ کوئی بھی نئے کمل جو ہے وہ قبول نہیں ایمان کے بغیر شرط کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا دنیا میں اس کا بدلہ ان کو دیا جاتا ہے اور کافی وہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو کافی ان کو من جاتی اللہ کی طرف سے بھی فراخی بھی مل جاتی ہے رزق کی سب کچھ لیکن آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں جن کو نبی کریم کرینسلم کا پیغام پہنچے اور وہ اس کو قبول نہ کرے اللہ تعالیٰ کے تعارف نبی کریم وسلم کرا رہے ہیں اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبول نہیں اب اللہ محبود کو کہتے ہیں جس کے سامنے بندہ سر سرجکاتا ہے جس کے سامنے سجدہ کرتا ہے جس کو اپنا مستغاث حاجتوں کو پورا کرنے والا سمجھتا ہے مشکل کشاط سمجھتا ہے تو وہ کون ہے اللہ مگر صرف وہی اللہ ہے یہی وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے ہم ہمارے اوپر ایسا ٹائم آیا لبن شہ مذکورہ اللہ تعالیٰ انسانی شہ مذکور انسان پہ تو, تو دور بھی جب وہ کچھ بھی آج جتنی ہماری عمر ہے اس سے ایک دو سال پہلے کا آپ دیکھیں کوئی جانتے بھی نہیں تھا کہ تنویر شہباز سلطان ایک سو کوئی ہو سکتا ہے سمجھ نہیں کسی کے ذہن بھی, بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اس زندگی پہ ہم اتنا اعترا رہے ہیں کہ یہ میرا ہے یہ وہ میرا ہے یہ میرا ہو جائے وہ میرا ہو جائے اب اچانک آل آف اے سڈن اگر اللہ تعالیٰ موت کا فرشتہ بھیج دے اور سب کچھ قبض کر لے تو نہ کوئی آپ کی اولاد کوئی, جائداد, کوئی مال نہ کوئی کچھ نہ کوئی کچھ تو بس اس کی صرف ایک حکم کا ایک امر کا محتاج ہے سارا کہ بس وہ کر لے یہ بھی نہیں صاحب کہتے جنازہ کس وقت اٹھانا ہے میت کو کس وقت لے جانا ہے وہ میت بن جاتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ وہی زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے فراہم بس سارے لوگ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر وہ رسول نبی اور اس رسول پر جس کو اللہ نے خبریں بتانے والا بھیجا نبی جو ہے جو آخرت کی خبریں دیتا ہے اللہ کی خبریں دیتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے رسول اس کو جس کو الگ سے کتاب بھی دی گئی کہ یہ رسول بھی ہے الگ کتابیں دی گئی ہے اور اللہ کی خبریں جو ہے قیامت کی خبریں حشر کی خبریں اور اس کے بعد جنت کی خبریں دوزخ کی خبریں انسن کی خبریں وہ آپ کو بتا رہا ہے العمی جو بزا ہے ان پڑھ ہے وہ سارا علم جو ہے وہ اللہ تعالی اس کو عطا فرما رہے ہیں کیونکہ بعض مطلب ہے کہ اس میں وہ غیب اور اس کا مطلب ہے کہ وہ چکر چلا لیتے ہیں کہ ساری چیزیں نبی کریم وسلم کو معلوم تھی نہیں اللہ تعالی نے نبی کریم وسلم کو جو علم دیا اسی علم کو آگے نبی کریم وسلم نے پہنچا دیا کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ علامہ کا معلوم تھا کون تھا کو اللہ نے وہ چیزیں سکھا دی جو آپ کو نہیں پتہ تھی وہ کانفت اللہ علیہ کا یہ ہمارے لیے بھی مجھے بھی اپنے شیخ نے یہ آیت بتائی تھی کہ علم میں اضافے کے لیے پڑھ سکتے ہیں يومن وہ خود بھی اللہ کے اوپر ایمانے لیڈ بائیزامپل وہ ایسے نہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ نیک کام کرو اور اللہ بھی مان لو خود نہیں خود نبی کرسلم ساری ساری رات عبادت کرتے تھے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا رسول بنا کے بھیجا اپنا محبوب بنا کے بھیجا اور آپ کی کتنی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی اور آپ کی کتنی شان بیان فرمائی و رفا نہ رکھا ذکر رک آپ کی شان تو ہم نے بلند کیا تو جبرین علیہ السلام آیا نبی کریم وسلم کے پاس کہ اے محمد کی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی شان کو کیسے بڑھا دیا کیسے بلند کیا تو نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بہ جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذکر کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر ساتھ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہاں کہیں بھی اللہ کا اس کے بغیر کلم آپ کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ خود بھی اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں وہ کلیمات ہی اور اللہ کے سارے کلمات پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اللہ نے جو آپ نازل نازم فرمائے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا جن چیزیں منع کیا سب پر اس نبی کا ایمان ہے وہ طبیع اس کی اتباع کرو لَا تاکہ تم ہدایت کرو آج مطلب کہ محبت کا دعوی بہت کرتے ہیں اتباع کوئی ہی نہیں کرتا اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اگر اللہ محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ میری اتباع کرو یہ کم اللہ اللہ تجھے محبوب رکھے گا سنتوں سے جس کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جس کو محبت ہوگی تو وہ اللہ تعالی کی محبت ہے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک رسول کی محبت نہ ہو اور رسول کی محبت تب نصیب ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیا جا رہا ہے صرف میری محبت نہیں ریکوائرڈ ساتھ ساتھ اتباع بھی ریکوائر ہے اور اتباع میرا اتباع نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو اور نبی کریم السلس کے ساتھ محبت تب ہوگی جب اللہ کے ساتھ محبت ہوگی وہ اللہ عام الرشد <لِلَّه> وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوگی اب ایک مطلب ہے کہ اپنے ایمان کا ہم انداز لگائیں کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اور ایک اللہ کا حکم تو ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت اور نبی کریم وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے اللہ اللہ کو منتخد یہ کرو گے تو شاید تم ہدایت پا جاؤ ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جس میں نبی کریم وسلم ایمان لائے اور تمام کلمات پر اور نبی کریم سنگھ کے دبا کرو تو تب فلا پاؤ گے ہدایت پاؤ گے آگے پھر مصع السلام کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے دیکھیے قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک واقعہ شروع کرتے ہیں کسی بھی نبی کا کسی بھی مدلے کے پچھلے زمانے کا اس سے مراد قصہ کہانی بیان کرنا مراد نہیں ہوتا لوگ بھول جاتے ہیں واقعات کو تو پھر ان کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے اور ان بٹوین یا بٹوین دی لائنز پھر میسج دیا جاتا ہے اب مو علیہ السلام کے واقعات چل رہے تھے جو بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور پھر نبی کریم وسلم کا ڈارک تھا کہ لوگوں کو اللہ کی بھی پہچان کرا دو اور اپنی بھی پہچان کرا دو تو اس کا ذکر ہوا تو پھر وہ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے ومن قوم موسا اور موس علیہ السلام کی قوم سے امت و یحدون بالحق نبیحق ایسی بھی امت تھی ایسے بھی قوم تھا ایسے بھی قبیلت یہدون عبی جو حق کے راستے پہ چلنے والے تھے وہ بہی ہی اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے عدل کرنے والے تھے یعنی دیکھیں ہم کسی کو جنرلائز کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ساری یہودی خراب ہیں ساری عیسائی خراب ہیں سارے کافل یہ ایسے ہیں ہر جگہ پہ یا سارے مسلمان برے ہیں تو ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں جو برے ہیں وہ برے ہیں تو قرآن نے بھی مطلب کہ جنرلائز کر کے یہ نہیں کہا کہ ساری یہودی مطلب کہ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مصلی اسلام کی قوم میں بھی ایک جماعت ایسی تھی کہ جو حق راستے پہ چلتی تھی جس وقت باقیوں نے نافرمانی کی بتوں کے پجاری بن گئے اور ان نے بت بنا دیے کس نے یوم سب کو جو ان کو منع کیا گیا تھا مچھلی کے شکار سے اس میں پڑ گئے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو حق راستے پہ چلنے والے تھے اور حق کا تو رات کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے اور دوسرا یہ کہ ہر زمانے میں رہے گئے جیسے کہ نبی کنوس جیسوں دعوت دی تو کتنے بڑے یہود کے علماء تھے جو اسلام لے آیا اور ایمان قبول کیا قاب, حضرت قابر ہو اور حضرت ابلاََ السلام ان کے بہت بڑے علماء میں سے تھے جن پہ ان کو اعتبار و اعتماد تھا کہ یہ ان کے سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ کرنسل پر وہ ایمان لیا ہے اور اس طریقے سے اس کی تفصیل میں ایک واقعہ کیا گیا ہے کہ جب بن اسرائیل کے قبائل عمر شفت میں مبتلا ہو رہے تھے اور بدہلی میں بدین میں مبتلا ہو رہے تھے تو ایک قبیلہ ان سے الگ ہو. اور وہ جا کے ان سے دور نکل گیا فارس کی طرف کی, کی طرف فارسٹ کی طرف وہ قبیلہ چلا گیا کافی سارے لوگ تھے اس کے بھی کے تو وہ ایسے کرتے تھے کہ فصلیں کاشت کرتے تھے جب فصل ان کی ہو جاتی تھی تو ایک ڈیڑھ لگا لیتے تھے اور اس میں سے ہر کوئی ضرورت کے مطابق لے جاتا تھا اور ساتھ ساتھ سب کے گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے کسی کا گھر نہ چھوٹا نہ بڑا اور نہ کچا اچھا نہ پکا ایک جیسے مکان بنائی ہوئی تھے جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے اور اپنے گھروں کے سامنے ان انہوں نے اپنی قبریں بنائی ہوئی تھیں انیل السلام جس وقت معاج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو اس بستی سے بھی آپ کو گزر ہوا اور آپ کو تو تھوڑی دیر توقف کرنا پڑا ہوا دیکھانا نہیں نہیں اسلام نے مقصود تھا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے اور ان سے سارے مطلب کے حالات پوچھے کہ آپ لوگوں کے یہاں وزن کے پیمانے نہیں انہوں نے کہا نہیں ہمیں جس کی جتنی ضرورت ہوتی وہ غلہ ہے وہ جاتے ہیں فصلیں جاتے ہیں جس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے زیادہ کوئی نہیں لے جاتا اپنے حساب سے لے جاتا ہے اور سب کے گھر ایسے ایک جیسے کیسے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ سب برابر رہیں کسی کو کسی کے اوپر بڑھائی اور بڑھتری اور قبر کا موقع نہ ملے قبریں کیوں بنائی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں اس کی آخرت کی یاد رہے اور کوئی غلط کام ہم ہاں نہ کر سکے تو اس وجہ سے مجھے کہ ہم سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور بہت خوشی خوشی رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی فروانی دی ہوئی ہے ان کو اپنا پیام دیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں دوسرے اسلامی بھی ہمیں بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور اس پر ایمان لے آنا تو وہ سارے پھر مسلمانوں میں اور پھر باقی ان علاقوں میں آگے ہیں. تو یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک امت ایسی ہے جو ہدایت پانے والی ہے اور اس کے ساتھ جو حق کا فیصلہ کرنے والی ہے عدل کرنے والی ہے مزید کہا جا رہا ہے وہ کتہ اناصمت عشرت اسبات اور بانٹ دیے ہم نے ان کو بارہ کبیلوں میں جو الگ الگ جماعتیں اسباب ولد الولد بیٹے کے بیٹوں کو کہتے ہیں پوتے کو کہتے ہیں چونکہ یقوبر اسلام کی ساری اولاد تھی تو ان کو اسباد کہا گیا بنی سعید جو تھے تو وہ یقبل اسلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھی اور ایک روایت میں ہے کہ چونکہ دس بیٹے زندہ رہے تو دس بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے دو بیٹوں سے ان کی مطلب کہ نسل چلی تھی تو بارہ قبیلے اس طریقے سے ان کے بن گئے تھے تو ان کے بارہ قبیلے تھے بنی سعید کے بارہ باپوں کی اولاد تھی تو ان کو کہا گیا کہ ان کو ہم نے الگ الگ جماعتیں بنا دی جس وقت آئے تھے بنی اسرائیل مصر میں نے مصر کے ٹائم میں بہت پہلے جس وقت یوسف علیہ السلام غلام بن کے آئے اور پھر بادشاہ بن گئے تو اس نے پھر اپنے کبیلے والوں کو بلا لیا اپنے باپ کو بلا لیا اپنے بھائیوں کو, کو بلا لیا تو بھائیوں کی اولاد تھی تو ٹوٹل اسی لوگ آئے تھے ان کی بیویاں ان کے بچے جو اس وقت موجود تھے تو اسی لوگ آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آباد ہو کے لیکن جس وقت پر یہ تین چار سو سال رہے یہ ان کی پاپولیشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ جس وقت فرعون غرق ہوا اور بنی سعید کو اللہ نے نجات دی تو یہ چھ لاکھ ستر ہزار لوگ ہو گئے تھے چار سو ساڑھے چار سو سال میں ان کی آبادی اتنی بڑھ گئی تھی تو پھر مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں چونکہ مختلف باپوں کی اولاد تھی تو ان کو الگ الگ, الگ قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا وہ انتظامی لحاظ سے جیسے مطلب کہ ہمارے ہاں ڈیویژن بناتے ہیں صوبے بناتے ہیں اس طریقے سے ان کی بھی ریجمنٹیشن کر دی اور ان کو الگ الگ جماعتیں جو ہے بنا دی تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ان کو ہم نے بارہ الگ الگ جماعتیں بنا دیا وہ لاموسا اور ہم نے وہی کی موسی کی طرف استسخا ہو جس وقت قوم نے ان سے پانی مانگا استثقاء پانی مانگنے کو کہتے ہیں بارش نہ ہو رہی ہو تو تب بھی جب ہم پانی مانگنے کے لیے بارش مانگنے کے لیے دعا کرتے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو استسکا کہتے ہیں جس اس کا پانی کی گرم تو چونکہ یہاں سے یہ نکلے یہاں سے یہ نکلے مصر سے نکلے تو وادی سرائے ڈیزرٹ میں چلے گئے اور وہاں وہ بت پرستی میں وہ تلاک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی پہ اس وادی میں چہرائے رکھا اور کافی سال تک وہ اس وادی میں آگے چلتے تھے لیکن صبح ہوتی تھی دو پہ اپنی جگہ پہ پڑے رہتے تھے تو سورے بکر میں اس کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیے یہ لگنکھ صحرا ہے جنگلی علاقہ ہے ڈیزرٹیڈ ایریا ہے اور پانی کی بڑی قلعت پانی نہیں مل رہا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کو وہی کی جس وقت اس, ہے، ہے، اس پتھر کو اپنی لاٹھی مارے فم بست میں حسنت اشارتا آیا بارہ قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بارہ چشمے پھٹوا دیے پوٹ پڑے فمب جست تو اس سے نکلے پھوٹ پڑے شرا آئینہ بارہ چشمے ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جو محسوس ہو مخصوص ہوا تاکہ یہ پر آپس میں پانی پہ نہ لڑے جیسے کفار مکہ جو تھے کبھی پانی پینے پلانے پہ جگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا تو پانی پینے پلانے بھی ان کے جھگڑے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو بارہ قبیلوں کے لیے بارہ الگ الگ چشمے ایک ہی پتھر سے وہ نکال دیے علم یقیناً جانتے تھے خود اولا سے مرض بہ ہر قبیلہ اپنے مشرقوں کی کہاں سے پانی لینے یعنی ان کو مخصوص کیا گیا کہ یہ بارہ چشمے نکلے ہیں اب پتھر سے تو یہ قبیلہ یہ پانی استعمال کرے گا اس سائڈ سے یہ پانی استعمال کرے گا سینٹر سے یہ یوز کرے گا لیفٹ سے یہ یوز کرے گا رائٹ سے یہ یوز کرے گا سینٹر لیفٹ سے یہ یوز کرے گا تو ہر کو اپنی اپنی جگہ بتا دی گئی اور ان کو پتا ہوتا تھا جب اس قبیلے والے اس پتھر کے پاس آتے تھے تو اس سے پانی وہ بہنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا اور جس وقت ضرورت نہیں ہوتی تھی تو پانی جاتا یا بند ہو جاتا ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آٹومیٹک پتھر سے مطلب بارہ چشمے جو ہے وہ نکال دیے اور سایہ کر دیا ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا گرمی تھی ڈیزرٹ میں کہاں پہ مکان ہے کہاں پہ چھتے ہیں تو ان کو گرمی لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا تو ان کے اوپر مسلسل تھنک کلاؤڈ رہتے تھے تاکہ وہ سایہ اور کو گرمی جو ہے وہ محسوس وہ انزل نہ من نہ کھانے کا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوا نازک کیا من سویٹ سویٹ تھا اور سلوہ بٹیرے برڈس تاکہ وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ان کی پاس آ جاتے تھے جتنی ضرورت کے مطابق پکڑنا چاہتے پکڑ لیتے تھے فرائی کر لیتے تھے یا مطلب کہ جو بھی بھون لیتے تھے تو اس طریقے سے ان کو استعمال کرتے تھے اور من ان کے یہاں جو تھوڑے بہت مطلب کہ وہ درخت یا یہ جب بیٹھتے رات ہوتی ان کے سامان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح شبنم پڑتی ہے اور اس پڑتی ہے تو اس طرح پورا میٹر ان کے ارد گرد پورا جمع ہوتا ہے ان کے ایریاز میں اور یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے مولوی حضرات خان کے ساتھ میٹھے بھی پسند کرتے ہیں <laughs> <laughs> اور میٹر مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھی کا بھی بندوبست کر دیا اور سپائسی کا بھی بندوبست کر دیا تاکہ یہ کے استعمال کر سکے اور ان کے بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ ملتا ہے کیونکہ میٹھے میں زیادہ تر کاربوہائڈریٹس اور فیٹس ہوتے ہیں اور اس میں برڈز میں بٹیروں میں کاربوہائیڈریٹس اور بیلنس ڈائٹ جو ہے لیکن ان کو بتایا گیا کلو منت رزق نہ آپ کھاؤ کھل کے کھاؤ منت پاک چیزوں سے مار رزق نہ جو رزق ہم نے آپ کو دیا ما لمون اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا وہ لاکہ ان قانوس بلکہ یہ اپنی اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں اور روز ان کو ملتی رہی 40 سال تک ان کو وہ چیزیں ملتی رہی لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ اسٹاک نہیں کریں گے جتنی ضرورت ہے بس وہ لے لیا کریں پھر لوگوں نے ان کو اسٹاک کرنا شروع کر دیا تو وہ پھر بدبو ان میں پہننے لگی خراب ہونا جتنا وہ ایکسٹرا اسٹاپ کر لیتے تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان سے پھر چھین لی اگلی آیات میں وہ آ رہے ہیں کہ پھر ان کو مزید کیا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہما ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا والانف صاحب یہ ظلمون بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے ایک تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی نہ قدری کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس میں بھی نا فرمانی کی نا کون تھی کہ منع کیا گیا تھا کہ یہ کام نہ کریں اور پھر آخر میں کہنے لگے کہ کون روز بٹیرے کا ہے کون روز حلوے کا ہے اور یہ سویٹ ڈشیں کھائے ہمیں تو مطلب کہ پیاس چاہیے ہمیں تو ٹکڑی چاہیے ہمیں تو فلاں چاہیے ہمیں تو لہسن چاہیے ہمیں تو دال چاہیے हुँ. تو وہ ان چیزوں کی وہ سورے بکرے میں ان کا اللہ کا ظلم تو انہوں نے مطلب بال ادنا ادنا چیزوں کو انہوں نے لے لیا اور جو اعلیٰ چیزیں ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ فرما کہ ہم تو ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں تھے وہ اگر نہ, نہ کرتے اللہ سے مطلب ہے کہ وہ نہ کرتے نہ فرمانی نہ کرتے اللہ کی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرتے تو ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی یہ چیز مل سکتی تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور پھر اللہ تعالی نے وہ نعمتیں ان سے چین تو ہمیشہ جو ہے جس وقت تک آپ شکر کرتے رہتے ہیں تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور جس وقت آپ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالی نعمتیں چین لیتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ حفظ جان بنا لیں کہ جو بھی چھوٹی بڑی نعمت اللہ آپ کو دے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے برابر کے گھر بنائے ہم لوگ کہتے ہیں تو میرا ہاں ہاں ڈیفینس میں ہونا چاہیے لیکن کس حد تک جائزہ ضروریات کے لیے کرو دیکھیں ان کو تو دیکھیں مطلب میں مل رہا تھا ان یوژل سچویشن میں ان کو مل رہا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اسٹور کریں ڈیلی کے ڈیلی آپ کو ملتا رہے ہمیں مطلب ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ اپنے ضرورت کے لیے روک سکتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ زکوٰۃ دیا کریں خیرات دیا کریں صدقے دیا کریں اور یہ زکوٰۃ ڈھائی پرسینٹ جو ہے نا ڈھائی پرسنٹ یہ منیمم ہے یہ منیمم ہے اگر آپ کے علاقے میں غریب غرآباد زیادہ ہے ڈھائی پرسنٹ سے ان کا کام نہیں ہوتا تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتی ہیں اور اسلامک اسٹیٹ اگر ہو تو وہ آپ سے زیادہ مقدار بھی لے سکتی تو ہاں ہم نائنٹی پرسینٹ لوگ ڈھائی پرسینٹ نہیں دے رہے ان کو فائیو پرسینٹ ٹین پرسینٹ پہ کر دیں دو تو اور چلائیں گے اور پھر اس کے علاوہ صدقہ ہے خیرات ہیں اور ہم سائے کے کتنے حوق بتائے گئے ہیں اور کوئی مطلب کہ بلی اور से بھی بھوک ہمارے تو پورے علاقے سے پوچھا جائے گا اور بادشاہ اپنے آپ کو اس کے لیے مطلب کہ وہ تو بے شک جمع کر کے بھی رکھیں لیکن ساتھ ساتھ غریبوں کا, میں کوئی پیسے سارے کے مشکل لیکن حلال اتنا زیادہ جمع نہیں ہوتا سوچتے ہیں ایک پلاٹ لے لینا ایک اور لے لو تاکہ وہ بعد میں بیچ کر اس اس اسو اسو بنا لو اچھا وہ جاتے ہیں کہ ایک کمرشل پلازا بھی ہو جاتا ہے وہ مکان بن بھی جائے نا تو ایک پر شہر میں بنا لو ایک پھر جگہ پہ بنا لو ایک پر یہ کر دو کسی رشتے دار کی کریم مل رہا ہے ادھر بھی لے لو سستا مل رہا ہے آتے نا فی الدین اور مطلب کہ آخرت کی کھیتی بھی بنا لو آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر دو یہ نہیں کہ بڑا کلیئر آیا ہوا ہے تو ہے کہ یہ میں دے دو, یہ اس وقت کا وہ صدقہ اور وہ کام نہیں آتی ٹھیک ہے سواب تھوڑا بہت مل جائے گا لیکن جو اپنی زندگی میں ضرورت مندوں کو دے دو وہ زیادہ بہتر ہے ایک واقعہ نا ایک صابی نے وسیعت لکھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو جتنی وہ اسٹور گودام میں کھجوریں وہ نبی غم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صدقہ کر دیں شاید وہ کسی جگہ میں نے پڑھا تو جیسے ہی وہ فوت ہوئے تو نبی غم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو آپ نے وہ ساری کھجوریں جو ہے وہ وہاں آ گئے نا تو صدقہ کیے ان سے پوچھا گے ساری نکال دی ان کے وہاں ساری نکال دی تو آپ نے خود جا کے دیکھا اس گودام میں نے ایک کھجور پڑھی تھی جو کہ آدھی تھی وہ بھی اور گلی سائڈ تو آپ نے کہا یہ کیوں نہیں آپ نے نکالی گلی سلی اور تو آپ نے کہا اگر اپنی زندگی میں اتنا بھی سب کا کرتا ہے تو اس گود سے زیادہ کا زندگی میں تو کرتے رہیے امپورٹنس نہیں لائف کے بس یہ کہ فق و رکھا پتہ کہ بہت گاٹیاں ہیں جس کو مطلب ہے کہ آپ نے پار کرنی ہے اور بڑی بڑی گاٹیاں ہیں وہ آگے آیا تھا نا کہ یتیم مطلب مسکین مطلب کہ ایسے مسکین جو مطلب کہ مٹی آلود ہے جو مٹیوں میں کھیلتے رہتے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو ان مسکینوں پہ خرچ کرنا جو ہے یہ مطلب کہ ایک گھاٹیاں آپ عبور کرتے ہیں تو آگے آپ کو جنت میں لے جاتی ہے اور یتیمن یا ایسے یتیم جس کا کو کوئی والی وارث نہ ہو ان کے اوپر خرچہ کرنا تو یہ گھاٹیاں جب آپ پار کریں گے تو تب جنت میں جائیں گے تو یہ ایسے نہیں جنت جانا آسان نہیں یہ گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں کو آپ نے کراس کرنا ہے चाहना मुश्किल हो जाता है कि वह ना वाकई गिरवे नहीं अच्छा एक, एक तो ये बच्चा करे तो, तो, तो, तो, तो मांगने वाले इतने ज्यादा है देखिए मैं आपको उसमें भी हमारा फॉल्ट है कि जैसे एक मोहल्ले में रहते हैं ना 40 घर की खबर आप हो कि आप ये उस हद तक मैं आपको तब बड़े लेवल पर मैं उसका बायलिंकर की बात कर रहा हूं पता नहीं चलता वो ये भी ना पूरा बात है पहले वो बनाए नहीं ना हुआ सोशल सर्कल जो होता है कि हम लोग इधर होते हैं पता नहीं उसमें ये उसमें ये है कि आमतौर पर उनको इन्वॉल्व रखते کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے یعنی ان کے پاس اتنا ہونا چاہیے یا تو آپ ان کو دیکھ رکھیں کہ کوئی مسئلہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں سر بیچل جانتے ہیں ٹھیک ہے کہ اتنا ہو کہ آپ ادھر ہمارے پاس تو نے بہت دیا کہ ہر ایک کو دیکھ رکھے اچھا کسی کا مسئلہ بنے تو آپ جو ہے وہ بتائیں ہم نے بھی ایک بیک اپ وہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ بتاتے کہ فلاں بند آیا تھا اور اس کو ضرورت ہی ہم کہتے کہ دیں ہم بھجوا دیتے تو ایک بیک اپ ایسے ہمارا بھی ہے الحمد کہ وہ جو فقیر مسکن ضرورت مند علاقے کے لوگ آتے ہیں پانچ ہزار کو تین ہزار چار لاکھ وہاں چند ہزار دے چند ہزار دے تو ان کا کام ہو جاتا ہے تو بیک اپ رکھنا چاہیے مطلب کہ فرق کے لیے بھی کمائی رکھنی چاہیے حضرت بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے صرف ایک میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینہ میں ہوں گے یعنی جن کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر ان کو پسینہ زیادہ آئے گا بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا اور بعض کا ان کی کمر تک ہوگا اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََََََََ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا حضرت ابو وريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولى وسلم نے ارشاد كرمايا قیامت کے دن لوگ تین قصبوں میں اٹھائے جائیں گے پیدل چلنے والے سوار اور منہ کے بل چلنے والے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں اچھی طرح سمجھ لو یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور کانٹے سے بچیں گے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا جب اپنی دانی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے ثوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سنو جو ہماری ڈسکشن ہو جاتی اسی کے حساب سے الحمد للہ <سلام> <سلام>